اور بے شک وہی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کے اسے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھورا اکر جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا